جی فرمائیے سلسبیل سے مراد کیا ہے جی الازت کا شعر ہے نا جی. جس کی دو بوند ہے سلسبیل جی. سے مراد کیا یہ میں سر سبیل سے خود اس کا ترجمہ معلوم ہو گیا کہ بھائی راب کوثر جو ہے وہ اتنا عظیم ہے اور اتنا وسیع ہے کہ نہ اس میں کمی ہوگی کتنے لوگ پیئیں گے اس کو تو کسی قسم کی کوئی نہیں ہوگی تو سبیل امن کہتے ہیں پانی پینے کو کوثر سل سبیل وہ سبیل ایسی ہے کہ نہ اس سے پانی کم ہوگا اور لوگ پیتے رہیں گے اور الحمدللہ حوض کوسر سے پانی کم نہیں ہوگا یہ ترجمے میں تو خود ہی شیر میں موجود کو سل سبیل. تو کوثر مراد ہے نا اس سے انت ہی کل کوثر حبیب اللہ تعالی نے آپ کو کوثر عطا فرمائے گا نہیں سیر ماضی کے ساتھ فرما ہم نے آپ کو عطا فرما دیا نا تو یہ ہے تو اعلی حضرت فاضل بریلوی کے شعر کا یہ مطلب